محترم بھائی اور دوستوں یہ حضور حدود کی بات چل رہی ہے ساری بات کا جو میں مطالعہ کرتا رہا اخباروں میں اور مختلف شکلوں میں تو اس میں ایک نقطے کی بات ہے جو ابھی تک دونوں طرف سے زیر باس نہیں آئی ہے اسی پر ساری بات کا فیصلہ ہے نقطے کی بات ہے جو نہختلاف ایسی پارٹی طرف سے آئی ہے اور نہ اقتدار کی طرف سے سامنے آئی ہے اقتدار والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سخت نوزب اور سخت قانون ہے جس پر امریکہ خفا ہے اس کو ہٹانا چاہیے کیونکہ وہ زور سے سودی قرضہ میں دیتا ہے اس پر شرائط بنواتا ہے آج ہی پاکستان کے معیشت سود کی شکل میں مغرب کچھ نہیں چلتی سو کی شکل میں مداح کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا وسائل بچتے ہیں ہمارا پیسہ اس کو سود پر دیتے ہیں شرائط بنوا کر دیتے ہیں لاہور کیم ام کاموں میں سے نصاب کی تبدیلی اسلامی قانون کے نیپال کے راستے میں رکاوٹ جو اقدار اسلامی موجود ہیں ان کا خاتمہ اس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہ تو چھوٹے ہیں آپ کو اتنا مطالعہ نہیں ہے میں دنیا پھر کا میں نے دیکھی ہوئی ہے اور سکتا اس وقت آپ کو میری باتیں ایسی مذاق لگیں میں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ دیکھ لیں گے اس بات بہت پر کام کر رہے ہیں بےچارے ان کی مجبوری ہے دوسری طرف سے جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ہے ضروری ہے اس کو کرنا ہے اس کا لفاظ ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے ضروری ہے نفاذ کا راور کرنا ہے ہم پہلے تو کسی چیاسی سے پوچھیں کہ حدود کہتے کس کو یہاں کسی لا والا کوئی ہو سے پوچھ رہے کوئی پروفیسر ہو کوئی دانشور ہو کوئی جتنے بیٹھے ہوئے ہو اپنے آپ سے سوال کرو محنت ان چارج میں پوچھنا کچھ بولا اس پر حدود کیا ہے پتہ ہی نہیں اسلامک جو قانون ہے وہ تین شکوں میں تقسیم ہے ایک کو کہتے ہیں کساس کہ ایک کو کہتے ہیں حدود ایک کو کہتے ہیں تعزیرات جب کسی آدمی سے بیاضی مارا جائے یا آدمی زخمی ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے اس کے بدلے میں جو قانونی چاراجوئی ہوتی ہے وہ کسات کی شک کے نیچے آتی ہے اور جو آدمی زندہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے اس کا پہل زخمی ہوا ہے اس کو زخم لگا ہے اس کا دان ٹوٹا ہے اس کی آن زیا ہوئی ہے تو اس کا, اس کا حق کے ساتھ وہ خود ہی لے گا خود اس کا معاملہ ہے اس آدمی کے ساتھ جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا آسن بسن تو الین اب لین وہ روح آن غائق کیا ہے اس نوع کو نہیں آسرن آن کی ایسی، ایسی کسی نے جان ضائع کی اس کی جان ضائع کرے گئے کسی نے دانت تو رہا ہے, دانت تو رہا. جب لو ناکے کا بادشاہ تھا مسلمانوں کی فتیباد کے دیجیے میں وہ اسلام, اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر کے آیا تو آف کر رہا تھا تو شاہی لباس گفانہ ہوتا ہے اتنا لمبا لباس زمین پر اس... اس اب سٹ رہا ہے زمین پر. وہ ایک اعزاز کی علامت تھی بے قوفانہ علامت ہو اسی پہ میں بالکل سلوار کرتے ہیں بےکوفان علامت کون جی؟ کا اعزاز ہے کہ ان کے جبے کو اٹھائے ہوئے دو چار آدمی ساتھ چل رہے ہوں کسی جگہ جگہ ٹھیک نہ ہو اس کے گندا ہونے کا چھترا ہو تو اس جگہ اٹھا کر بے وقفی کی علامت وہ جبا گھریڑتا آتا تو کرتے ہوئے, ہوئے پیچھے غریب مسلمان کا پیرس پر آ اس کو جھٹکا لگا کتنی بات کو تو شاہی خاندان برداشت نہیں کرتے تھے اگر ہر اپنی جگہ پر ہوتا تو اس آدمی کا سر قلم چونکہ یعنی تواف میں تھا اس نے مڑ کا مارا تھپڑ آدمی کو زور تھے تو اس کا چہرہ اچھا گھوم گیا اس آدمی نے ہم نے فاروق آدمی کا دار مقدمہ پیش کیا میں آپ کو کہوں گا کہ جب ربرحم کو حضر کیا جائے اسے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے حضر کر کے کیا کیا جائے گا انہوں نے کہا آپ کو حضر کر کے یہ کیا جائے گا کہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ غریب مسلمان آپ کے ہوں تھپڑ مارے گا اتنا ہی زور سے جتنا زور سے آپ نے مارا ہے انہوں نے کہا کہ غریب آدمی بادشاہ یہ برابر انہوں نے کہا یہ کہاں تو قانون ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی فیصلہ ہونا ہی نہیں کوئی گنجائش بارش کی نہیں ہے کوئی گنجائش معافی کی نہیں ہے بس یہ تو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کھڑا کرے گا امیر المنین اور وہ غریب مسلمان آ کر آپ کے ہوں بس تھپڑ مارے گا زور سے ضرور نے مارا یہ تو مرد ہو کر بھاگ جب المن اپنی جگہ خلیفہ بنا ہے کہہ سکتے ہوتی ہے بارہ ان کی بیٹی سے شادی کا آپ کہہ رہے تو ہم کرا دیں گے اگر آپ مرتد کو چھوڑتے ہیں مرتد ہونے سے واپس ہوتے ہیں جب واپس آئے تو میں فاروق عدل نے کہا اگر وہ میری خلافت کے بندے میں اسلام قبول کرتا تھا تو آپ کو ہاں کر لینی چاہیے تھی کیوں کہ ایک آدمی کا قبول اسلام خلافت زدہ اہم ہے نہیں آج کے جنہیں لوگ صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ سیاست زدہ اہم ہے اور یہاں خلیفہ خلیفہ راشد جو ہے وہ کہہ رہا ہے خلیفہ راشد کہہ رہا ہے کہ یہاں اسلام قبول اسلام ایک آدمی کا گزدہ آم. کہا کہ اگر وہ خلیفہ بنتا بھی تو کون سا کا کام جو ہے بغیر شدہ کے بغیر کر سکتا تھا یہاں تو فیصلہ شدہ کے ہاتھ میں اور شرا کون سا کہہ رہا ہوں شرا کون سا فیصلہ مرضی نکل سکتی ہے اور اس پر ہاں کبھی تعلی اللہ تعالیٰ کی زیادہ و دلال کی کسی بنیاد پر امیر جو امیر بھابیہ ادم یزین کو نہیں مان رہے تھے تو باقی صاحب کرام جو دلائل دیے تھے کو بٹھانے کے انہوں نے کہا یہ کہ کون سا کام خود کر سکے گا سارے کام سے شورا کے کہنے پر کرنے بات کے حالات بدل گئے تو پوری تفصیل ہے قید تو انہوں نے کہا کہ اس قوم غریب مسلمان جب لہم بادشاہ کو تھپڑ مارے گا کیونکہ تھپڑ کا بدلا تھپڑ ہے تو کسان کا نقصان جس آدمی کو ہوا ہے وہی وہ معاف کر سکتا ہے پھر دیکھ جی کے فیصلہ کسار جی نہیں وہ کسی کو معاف کرے بد لے پورا قدر ہوا ہوا ہے اس رشتے داروں کہ کسی صدر کو اختیار نہیں کو آخر میں اپیل پر جائے کر دے معاف کر دیں کیونکہ اس سے معاشرے میں اب بدم نہیں آتی ہے غصہ اور زیادہ بڑھتا ہے اور جو محروم ہوئے ہوئے ہیں جن کو آدمی مارا گیا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اسی شریعت نگاہ خود معاف کرتے ہیں تو اس پر تو شریعت کہتی ہے کہ ان پر اس سے کچھ بھی نہیں ختم ہوتی ہے؟ اگلی بات یہ حدود ہے بار بار میں کہتا کہ حدود ساتھ ہے چوری پر ہاتھ کاٹنا بدکاری پر درے لگانا اور سنسار کرنا اور جو ہے ڈاکو ہے خود ڈاک کا جو ہے ہاتھ है ہاتھ اور ایک پیر کاٹنا اور تومل لگانے والے کو اسے دورے لگانا شراپ پینے والے کو اسے लगाना لگانا اور باغی کو جو ہے تو پکڑ کر करना کرنا اور اس کی بغاوت قتل سے قتل کرنا اور مرتد مرتد کو جو ہے مرتد کا قتل یہ سات وجود ہے ہاتھ کاٹنا ہے چور سے مدگار کو سنسار کر کے اس کو مارنا ہے چار پینے والے سودے لگانے ہیں تو لگا لے جھوٹی اس کو سوی دورے لگانے ہیں یہ ساری باتیں کتنی سخت سزا ہے وقت بہت سخت سزا ہے تو عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کیس اس سے اسلامی قانون اسلامی معاشرہ کا یہ حال بنے گا کہ چند بولی صحبان ہر وقت دھوڑے لگا رہے ہوں گے اور لوگوں کو پکڑ رہے ہوں گے اور کوئی کو سنسار کر کے تبدیل کر رہے ہوں گے کچھ آر کاٹ رہے ہوں گے کچھ کے پیر کاٹ رہے ہوں گے اور کچھ کو درے لگا رہے ہوں گے اور یہ کچھ ہو رہا ہوگا معاشرے کا یہ حال ہو جائے گا نوز بلاس میں سے کیسے رہا جا سکے گا کی؟ ایسے معاشرے میں جو نوکری کی بات دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ حدود کا مسئلہ جب قانون کے سامنے آئے تو اس کو تو کوئی معاف نہیں کر سکتا اس کی معافی کا اختیار اللہ تبارک سعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا آپ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن حدود کو حدود کے معاملوں کو قانون پر پیش کرنے کے بارے میں شریعت نے کہا ہے اور شریعت کے مزاج یہ ہے کہ وہ پہلا آدمی جو کیسوں کو پکڑ رہا ہو ان کو دیکھ رہا ہو اس کے ذمہ نہیں ہے قانون کے سامنے لائے اس کو جن نے چور کو پکڑا اپنے گھر میں اس کو تو شریعت یہ سمجھا رہی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ترق تھا اس کو ہاتھ کاٹنے سے بچا اس کو سمجھا بجا کر ڈان کپٹ کر اس کو تخصت کر دے اور جن کو گندگیوں بدکاریوں میں دیکھو پردہ ڈال کے ان کو سمجھا بجھا کے ان کو ظاہر نہ کرتے ہوئے ان کو رخصت کرو یہ بات ہے شریعت کا مزاج یہ ہے شریعت اس بار کی تلقین کر رہی ہے کہ قانون کا آگے نہیں لاؤ گے اور تم پہلے آج تم کر سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ کے زمانے میں تو اللہ کے امر سے سزاؤں کا ایک بار نافذ ہونا تھا صاحب اکڑان اتنی اونچی شان ہے ان سے یہ باتیں کروائی گئی تاکہ قانون نافذ ہو اور نہ کے دور کے جو مشاعر اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی آج کے دور کے جو ساشدہ مردینہ ہوتے ہیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان سے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قصے کی باتیں سرد ہو جائیں میں بلکہ صاحب کے سے ہوئی کیوں کہ اللہ کا تخبین تقوی نی عمل جس کو اللہ کی اللہ کی مشید چاہتی ہو کہ یہ ہو کیونکہ ایک بار قانون نافذ کرنا آپ کے ذمہ تھا کہ آپ اس کو نافذ کر کے لوگوں کو دکھائیں اور وہ بھی جو دور سنسار کے صاحب نے کیے وہ اقبال جرم پر کیے ہیں وہ گوائیوں کے مکمل ہونے پر نہیں کیے نہ جرم کیا اس پر ہوئے اب اگلی بات یہ ہے تو یہ بات ہی کہ پہلا آدمی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو قانون کے آگے پیش نہ کرے اس کو قانون سے بچائے اس کو سمجھا پو جا کر اس کو اصلاح کا چانس دے کر رخصل کرے دوسری بات یہ کہ عدالت میں آنے کے بعد اس کی ثبوت کو اتنا مشکل کر, اس کا ثبوت کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ اس کا ہونا ہی اتنا مشکل ہے کہ ہو کوئی آدمی کیا ہو ہی نہیں سکتا ہے اب چوری والدوں کا خیال ہے کسی نے یہاں سے پنسل اٹھائی ہے وہاں سے ربر اٹھائی ہے وہاں سائیکل چوری کی ہے اس کو لے جایا جائے گا ہار کاٹا جائے گا ایسی بات نہیں ہے بھائی سرکا سرکا شریر میں کہتے ہیں کسی بند دروازے میں بند تالے میں محفوظ جگہ پر رکھا ہوا سامان جو آدمی اٹھائے اور اس کی قیمت دس درم ہے اور اس بار سرکا کی سزا کاٹنی کی نافذ ہو. کیونکہ ابھی آدمی آدھی ارادی ارادی اور آدھی جور ہے یہ پڑی ہوئی چیز تھی سنبھالنے والے نے اپنے سنبھالنے کا کافی اس, اس کو اٹھا لیا اور دس درم کی مالی کو اگر درا لگاتے ہیں تو حضرت گڑھ علاقے میں اونٹ دس درم کا خرید چھ اچھا ساٹھ دھرم کا خریدا ہے ایک سو بیس درم میں بیچا ہے وہ دو دور میں ساٹھ درم کا بھی اونٹ تھا تو ایک بار چھ اونٹ کی قیمت ہوگی اونٹ کی قیمت آ گئی پچاس ہزار ہے چھ پر, پر تک سیم کر کتنا ہو گیا جی ساڑھے آٹھ ہو گیا آٹھ ہزار تین سو تیس روپئے اتنے ہو گیا. اتنی مالی ہے اس جی. دے گا پر آدمی کو لے کر آ گیا ہو وہ پورے ہو گئے ہوں ساری ترتیب پوری ہو گئی ہو اس کے بعد ہوتا ہے قانون کو شریک سے نافذ کرنا ہوتا ہے اگر قانونی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد پھر قانون کو نافذ نہ کیا جائے تو یہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے لیکن بنیادی تصور شریعت میں جو ہے وہ ترس کا ہے اور گناہ کو چھپانے کا ہے اور معاف کرنے کا ہے اور آدمی کو سمجھا بجھا کر رقص کرنے کا ہے اس کو اصلاح کا موقع دینے کا ہے اس کو اصلاح کی طرف مراغب کرنے کا ہے اس کو اصلاح کی طرف لانے کا ہے اب یہ بات ہمارے احلی علم احلی حکومت کو مغرب کو سمجھاتے نہیں کہ ہمارا قانون آ کے قانون کی طرف نہیں ہے ان کا قانون ہمارے پاس پڑا ہوا ہے پھانسی کا قانون انگریز کا ہے پاکستان پیڈر کوڈ کا جو قانون پھانسی کا ہے یہ اسلامی نہیں ہے یہ پاکستان پیڈر کوڈ کا ہے جو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے اور اس میں پھانسی آدمی کا قتل ثابت ہونے کے بعد معافی کی صورت ہی نہیں ہے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے جبکہ ہمارے یہاں کسان کے بارے میں یہ ہے کہ جب سارے ثبوت ہو جائیں اور آدمی پر آدمی پر جائے کسان کے کو قتل کرنے کے نافذ کر رہے ہو اور اس کو اس کے دس وارثوں میں سے ایک وارث نے کہہ دیا کہ بس میں تو اس کو, اس کو دیت دے کر چھوڑنا چاہتا ہوں تو ہمارے ہاں اس کا کسان اس کا پھانسی قتل ہونا معاف ہو جائے گا باقی نو رشتے کو بھی لازمی طور پر ریت کن پیسے لینے پڑیں گے کیونکہ ایک وارث راضی ہو گیا ہے تو بتائے قانون کر سکتا ہے کہ ہمارا سر کتاب کا قانون تو, ان کا ہے تو, ہے تو نہیں کر سکتا سر نہیں لہذا اس کے اپنے تصور کے ساتھ یہ پیش نہیں کیا جاتا دونوں طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور غلط فہمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مارگارائی کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے ایک دوسرے کے خلاف مادہ رائی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس ایک ایک کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے, دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر دشمن کہتا ہے کہ نے کے حکم کو توڑ دیا بہت تو اچھا شوق کہ ہم نے ایک کر لی اگر نہ تو آپس میں لڑے اور گسم گھسا ہوا ہے تو اور زیادہ اچھا ہو گیا نہیں؟ اور زیادہ اچھا ہوا تو اس میں کمزور ہی ہوں گے ملک ان کا کمزور ہوگا لہٰذا ہم تو چاہتے ہیں کہ یا تمہاری باطل باتوں کو مانے یا نہ ماننے کے نیچے میں نارکی کا شکار ہوں اپنا افراتفری کا اور لڑائی جھگڑے کا اور یہ بدمنی کا بدمینانی کا شکار ہوں کیا کہ دنیا اسلام میں تو دبینان کہا جانا اور محکمہ حکومت کا قائم ہو جانا یہی تو مغرب کی موت ہے لہٰذا اس لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت کام کر گیا کچھ نہ کچھ اور کی حکومت محکم ہو گئی اور کھل کے سل پر چل رہا تھا تو انہوں نے اس کے آگے مطالبہ کر کے علی گوانی نافذ کراؤ کیونکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ تھی کام ہو گئے تھے ملک کی معیشت ترقی کر گئی اور ڈیم بنے بجلی کا نظام میرا کا نظام وجود میں آیا اور آسودگی کے حالات آئے اور دیکھا یہ آدمی تو ملک کو بنا کیا اور تھوڑے سے اور قدم یہ اٹھاتا ہے تو ایسا خود کفی ملک ہے پاکستان کہ اس کے پاس ساری ضروریات زندگی موجود ہے کھانا پینا لباس جوتا دوائی علاج پانی یعنی اور مویشی اور اصل ساری چیزیں افرادی قوت سب چیزیں موجود ہیں اس کے پاس آپ کے پاس تو اگر آپ کو بیس سال بھی آپ کو سٹیبل ہو کر کام کرنے کے ملتے اور مخلص لوگ بنتے آپ بہار فراست لوٹنے والے لوگ آگے نہ آتے تو دنیا سے آگے آپ قدم اٹھا رہے تھے لہذا یہ ہو کہ ان کو سمجھے کہ ان کے اندر اسٹیبلٹی نہ آئے استحکام پیدا نہ ہو اپنا امان پیدا نہ ہو استحکام پیدا نہ ہو اور اسی جی بات کو تو مسلمان سمجھتا نہیں جب میں آپ غیر مستحکم کر رہا ہے اور جب اور آپ غیر مستحکم ہوتے ہیں تو پھر وہ مستحکم ہوتے جاتے ہیں جو ہمارے اندر افا تفری ہے تو ان کا استحکام ہے اور جو ہمارا استحکام ہے تو ان کو افاتفری میں حصلہ کر دے گا اور آپ بھول گئے ہوں گے وہ تو سلاؤدیش نہیں بھولے جس نے بزار جنگ میں شکست دی ہے اس کا گھوڑا مرا ہے تو گھوڑا بھیجا ہے اس کے لیے برف بھیجی ہے ٹھنڈا پانی پی تازہ ہو گھوڑے پر بیٹھ دو کریں وہ تو, تو, تو بھول گیا ہوگا کیونکہ تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنے اپنے اپنی ڈیوٹی لکھ کر کے کسی کام کر نہیں رہا آئیڈیا تیری بہت ہی ہوگئی میرے برے آدمی کے ساتھ کھلان نہ نہیں لگا سکتا جوانی بیٹھے ہوئے تجھے تو اس بات میں کہا افرن سے خود بے خبرت کرد کرنا افرن سے خود بے خبرت کرد کرنا اے بندہ اے مومن تشیری تو, تو نظیری تجے جی انگریز نے اپنے آپ سے بے خبر کر دیا اور نئے بندہ مومن تو بشیر تھا تو نذیر تھا بشیر و نذیر کیا ہوتا ہے عالم اس کی کیا دیکھنے کو بشیر کہتے ہیں کہ خود کیسے بے بےخبر کر اگر نہ اے بندہ مومن تو بشیر ہی تو نظیر تو آپ ہوش آواز کھا چکے ان فضولیات اور زندگیوں میں مبتلا ہو کر جنہیں مبتلا کو چلے ہوئے پورا ہفتہ اس کے بعد آ میرے سامنے یہاں بیٹھے ہو خود آ رہے کہ آدمی طرف منہ کرے اور آگے کرے دیکھ لے تے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے لوگوں کو بال نہیں محبت مجھے ان جوانوں سے محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اس کا عجیب نظم ہے ہمارے کالج نے ایک دانشور کو بلایا اس نے تقریر کی اس نے بڑے مجید موجودہ شہر ہوں کے کلام اس نے کوٹ کیے اقبال کا کوئی شہر نہ بول سکتے میں ان شکر ہے کہ اقبال کے فارسی اردو کلام کا کچھ نہیں آفذ میں موجود ہوں اور یہ بھی کو زبان پر کلام نہیں آ رہا تو اس کا عمل اس جرت اور اس شجاعت لڑمی کی طرف کیسے جائے گا کس آدمی کے پاس معلوم گلی میں بھاگنے والا کتر جو گلی کے ٹوڑوں پر اس کی کیا علامت ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ بونگ رہا ہے تو گلی کا جو کتا ہے نا وہ بھونک رہا تھا رات کو بھونک بھی رہا تھا خارج ہو رہی تھی لوگوں نے کہا بھونکتے لوگوں کو ڈالتا ہوں کہ بات کیوں خارج ہوتی ہے کہ خود ڈرتا ہوں اسے ڈب شاید سبحان اللہ شاید نے ہے کہ سنا ہے کہ دلی میں الو کے پٹھے رگے گرو سے بلبل کے پر باندھتے تھے پھول کی شاد رگ ہوتی ہے نا تو لکیر گزرے جس میں پانی چڑھتا ہے رگے گرو سے بلبل کے پر باندھتے تھے یہ جی کوئی شاعری ہے شاعری تو اقبال کی ہے تجھے اس کو ہم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تازے سرے دارا شہر کو پڑھتے ہوئے رگ رگ بجتی ہے اور ہلتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ اچھلتا ہے اور وہ آرمون کے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں سے نہ پیدا ہوتے ہوئے ایک شہر کو سن کر دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ انسائن اور آرمون جن کو ڈاکٹر صاحب دوائیاں دے دے کر نہیں پیدا کر سکتے دل وہ کارڈی کے انتظام ڈاکٹر صاحب نکلتے ہیں کہ جس بار مجاہد جنگ میں نارے تکبیر کرتا ہے گھوڑا اچھلتا ہے تو اس وقت وہ انجائم نکلتے ہیں کہ جو سارے حکیم ڈاکٹر مل کر اس کو دوائی انداز میں نکل سکے <خصف> انجام ہے جو کہتے جہاد ہیں فقر بھوکتے جہاز نکلتے ہیں اور اس مجاہد کی دس سال زندگی زیادہ ہوتی ہے بچ کر آ جاتا ہے اتنے اس کے اثرات بدن پروتے کہ کچھ سوچنے کا کچھ سوچ چاہیے جگہوں پر ایسے لوگوں کے پاس جا جو تجھے زندگی کی رہنمائی فراہم کر دیں تاکہ دنیا ہی بن جائے اور آخر بھی بن جائے ورنہ دنیا کے ہم کچھ ڈب تو گر دے اور جس دنیا کے کچھ ڈبی آخر کے ویسے ہی है? اللہ تو بارے ذرا سوچ رہے کہ رمل کی کا تھا